الحمد لله نحمده ونصليه ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فاعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفؤنا أجوركم يوم القيامة وَمَنْ زُحْزِحَاءَنِ الْنَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين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 اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد مع ابن الجوب والكرم وعاله وبارك وصلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ تبارک کی حمد و پالک کی ہمدو صنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور وحمت عالم نور مجسم سم اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم کی ذات اثر پر روب پاک پڑھ لینے کے بعد مکرم ناظرین السامئی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 ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں مولا کائنات ارشاد فرماتا ہے کل نفسن رائے قطل موت ہر جان کو موت چکنی ہے وہ ان نمت يَوْمَ الْقِيَامَةِ اجور اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے سمن فمن ذح زیحا انی ناری و اد خلل جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا ومل حیات دنیا إِلَّا متاء الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے اس آیت مقدسہ کے تحت اکابل اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ سے بے شمار باتیں ہمارے سامنے آئیں اب وہ باتیں کیا ہیں فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلا پہلی بات کہ ہر نفس کو موت یقیناً آنی ہے ہر نفس پر موت یقیناً آنی ہے ایک بات دوسری بات قیامت کا وقوع یقینی ہے ان یعنی قرآن نے جو یہ فرمایا کہ تمہارے بدلے تو قیامت ہی کے دن ملیں گے تو اس سے یہ پتا چلا کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور وہ عقل کے پوجاری عقل کے پرستار پتا نہیں کس اپنی دھن کے اندر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی قیامت ہو کر کے نہیں رہے گی عقل جو ہے وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی لیکن ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھتا ہے قرآن مجید و فرقان حمید پر اس کا کامل ایمان ہے تو قرآن مجید و فرقان حمید اپنے ماننے والوں کو بھی یہ تعلیم دے رہا ہے اور سب کو یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے قیامت آ کر کے رہے گی تو ایک مسئلہ تو یہ بھی آ گیا کہ قیامت جو ہے وہ ضرور آئے گی تیسری بات کہ روز قیامت حساب کتاب ضرور ہوگا یعنی یہ جو فرمایا گیا کہ تمہارے بدلے تو قیامت ہی کے دن ملیں گے اور جو آنکھ سے بچا کر کے جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روز قیامت جو ہے وہ حساب و کتاب ضرور ہوگا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن حساب و کتاب کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ یہ سب کس سے کہانیاں ہیں ماض اللہ صبح ماذل کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا جو چاہے دنیا میں کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو شیطان نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی بے حدہ باتیں کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن مجید و فرقان حمید نے گویا کہا کہ روز قیامت حساب و کتاب اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ روز قیامت حساب و کتاب ضرور ہوگا چوتھی بات کہ قیامت کا دن بے شک جزا و سزا کا دن ہے کہ جو آگ سے بچا کر کے جنت میں داخل کیا گیا تو قیامت کا دن جو ہے وہ جزا و سزا کا دن ہے کہ اللہ تبار کا تعالی اپنی نیگ بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جو گناگار فاسق کو فاجر اور کفار ہیں وہ لوگ جو ہے وہ دو میں جائیں گے لیکن جو گناگار اگر وہ مسلمان ہے مومن ہے تو اس کو سزا کے بعد واپس جو ہے اس کو سزا کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو کافر ہیں منافقین ہیں مشرقین ہیں یہ ہمیشہ دو کے اندر جلتے رہیں گے اب اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ کل نفس الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اب نفس کے معنی کیا ہے میں نے بے شمار لغت کی کتابیں دیکھی اس میں نفس کے مختلف معنی محترم ناظرین و سامع مجھے ملتے ہیں مثال کے طور پر بعض نے کہا کہ نفس کے معنی ہے دل بعض نے کہا کہ نفس کے معنی ہے سانس بعض نے کہا کہ نفس کے معنی ہے ذات بعض نے کہا کہ نفس کے معنی ہے خون اور بعض نے کہا کہ نفس کے معنی ہے جان والا بدن اگر ہم معنی لیں نفس کے دل کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے ہر دل کو موت کا مزہ چکنا ہے تو اردو ترجمے میں مزہ نہیں آئے گا کہ قرآن مجید و قرقان حمید کا ترجمہ کرنا یہ بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے اللہ تبار کا تعالی جس کو توفیق دیتا ہے وہ ترجمہ کرتا ہے اور درست ترجمہ کرنا قرآن مجید و قرقان حمید کی آیتوں کا درست ترجمہ کرنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے اللہ تبار کا تعالی جس کو توفیق دیتا ہے اور جس کو اللہ نے دی ہے انہوں نے بے شک ترجمے کا حق جو ہے وہ عطا کیا ہے جیسے کہ میرے امام اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان اور احمد اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر آپ یہیں پر دیکھیے کہ اگر ہم مانا لیں دل یا مانا لیں روح یا مانا لیں سانس یا مانا لے خون تو ترجمے کے اندر مزہ نہیں آئے گا اب اقابی اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل لغت کہتے ہیں بعض اہل لغت جنہوں نے یہ کہا کہ نف کے معنی ہیں کہ جان والا بدن یہاں پر یہی معنی درست ہیں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے ترجمہ کیا ہر جان کو موت چکنی ہے یعنی ہر متنفس کو موت کا مزہ جو ہے وہ ضرور چکنے حضرت سعید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدس نازل ہوئی کہ کلو من علیہ خان کے زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے تو فرشتوں نے اس وقت کہا کہ ہم پر تو موت نہیں آئے گی زمین پر تو انسان بچتے ہیں زمین پر تو فلانی چیزیں ہیں ان کو موت آئے گی ہم پر موت نہیں آئے گی تو اللہ کبار کا بتا اس موقع پر اس آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا کل نفس قطل موت ہر جان کو موت چکنی ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے چاہے فرشتے ہوں ان پر بھی موت آئے گی چاہے جنات ہوں ان پر بھی موت آئے گی انسان ان پر بھی موت آئے گی انسانوں میں ہر قسم کے انسان سب کے لیے موت ہے مثال کے طور پر غریب کے لیے بھی موت ہے امیر کے لیے بھی موت ہے گناہ دار کے لیے بھی موت ہے متقی نیک اور پرزگار کے لیے بھی موت ہے امبی کرام علیہ و سلاط ان کے لیے بھی جو ہے موت ہے تابہین طب تابہین خلفۂ راشدین یہ سارے صحابۂ کرام یہ سب کے لیے موت ہے سب کو موت کا مزہ چکنا ہے لیکن یہاں پر ذہن میں ایک بات رکھیے گا محترم ناظرین کہ انبیاء کرام نام علیم والسلام کی موت میں اور ہماری موت میں زمین آسمان کا فرق ہے میرے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بے شمار احادیث مبارکہ کے مضامین کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں اپنے چار مصروں میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کے فقط آنی ہے اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے کہ جیسے کہ وہ پہلے زندہ تھے ویسے ہی آج وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے کلو نفس زندہ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے تو موت ان پر آئی مگر تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد جو ہے ان کی روح واپس ان کے جسم کے اندر لوٹا دی گئی انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر میراج کے سفر کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موس علیہ سلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے حضور فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں پہنچا مسجد اقسا میں تو بے تمام انبیاء و مرسلیم نے میرے پیچھے نماز پڑھی جب میں سماواد کو عبور لگا تو بے شمار انبیاء و مرسلین نے جو ہے وہ بے شمار انبیاء و مرسلین سے میں نے ملاقات کی ہے تو انبیاء کرام رام علیہم سلاۃ والسلام کی موت میں اور ہماری موت میں زمین آسمان کا فرق ہے اللہ تبارک و تعالی کے محبوبوں کی موت میں اور ہماری موت میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے اب یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے آ گئی اور اس کے بعد اکابل مفت فرماتے ہیں یہ آئے بہت غور و فکر کرنے والی اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے سیکھنے کے لیے موجود ہیں فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ کل نفس ان ذائق الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جسم کے لئے موت ہے مگر روح کے لئے موت نہیں ہے اگر جسم کے لیے موت ہے مگر روح کے لیے موت نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اگر رو کو بھی موت آ جائے تو پھر موت کا مزہ چکے گا کون تو فرماتے ہیں کہ جسم کے لیے موت ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا مگر رو کے لیے جو ہے وہ موت نہیں ہے دا صوفیہ کار نے بڑی شاندار بات کہی فرماتے ہیں کہ قرآن کا یہ فرمانا مولا کائنات کا یہ فرمانا کہ کلو نفس ان ذائق الماؤت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے فرماتے اس سے یہ معلوم ہوا کہ موت میں بھی مزہ ہے جس طرح دیگر چیزوں کا مزہ ہے کھجور کا مزہ ہے پودینے کا مزہ ہے اور دیگر چیزوں کا مزہ ہے اس طرح موت میں بھی مزہ ہے یاد رکھیے گا محترم سامعین اور محترم ناظرین کہ کسی کی موت شدید ہوتی ہے اور کسی کی موت لذیذ ہوتی ہے بعض لوگ مر کر محبوب سے چھوٹتے ہیں اور بعض لوگ مر کے محبوب سے ملتے ہیں جو لوگ مر کے محبوب سے چھوٹتے ہیں ان کی موت شدید ہوتی ہے اور جو لوگ مر کے پیارے مستعفی کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں ان کی موت لذیذ ہوتی ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں آپ آمین کہیں کہ سرکار قبر میں آئیں تو میں قدموں میں گروں فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتو اب میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روبا کے واسطے تو بعض لوگوں کی موت شدید ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی موت لذیذ ہوتی ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تبار کا تعالی ہمیں لذیذ موت عطا فرمائے اور موت سے پہلے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ سلاۃسلام کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے اللہ اکبر تو فرمایا گیا کلو نفس ان الموت کے ہر نفس کو جو ہے وہ موت کا مزہ تھکنا ہے اب موت دیتا کون ہے ایک سوال ہے کہ موت دیتا کون ہے تو ذہن میں رکھیے گا موت دینے والی ذات تو بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ہے لیکن وسیلہ ہیں ملک الموت حضرت ازرائیل حضرت ازرائیل موت دیتے ہیں قرآن مجید و فرقان حمید نے کہا خل یت و فاکم ملک الماؤنٹ اللزی وکلہ بے جائے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ یعنی حضرت ازرائی یہ ملک الموت ہیں یہ ہمیں موت دیتے ہیں امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ چھ فرشتے ہوتے ہیں اگر بندہ مومن ہے اگر بندہ متقی ہے اگر بندہ پرہزگار ہے بندہ نیک ہے اللہ تعالی نے اس بندے کو بخشا ہوا ہے تو تین فرشتے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی روح کو بڑی تعظیم کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بڑی چاہو کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں ریشمی کپڑے میں لپیٹتے ہیں لپیٹنے کے بعد مقامی علی پہ اسے پہنچا دیا جاتا ہے اور بندہ اگر کافر ہے بندہ اگر مشرک ہے بندہ اگر منافق ہے تو دوسرے تین فرشتے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی روح کو بڑی شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ نکالتے ہیں اور تاٹ نما کپڑے میں لپیٹ کے مقام سجین پہ جو ہے اسے پہنچا دیا جاتا ہے تو یہاں پر ذہن دچ میں رکھیے گا کہ موت جو دیتا ہے وہ ملک الموت ہیں جو ہماری ارواح کو قبض کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک وطالعہ کے اتنے فرشتے اللہ تبارک وطالعہ نے ملک الموت اللہ تعالیٰ نے اسرائیل ہی کی ڈیوٹی کیوں لگائی کہ یہ موت کی جو ہے یہ جو ہے لوگوں کی ارواح کو قبض کریں ان کی ازرائیل کی ڈیوٹی کیوں لگائی جبریل بھی ہیں اسرافیل بھی ہیں میکائل بھی ہیں تو اسرائیل کی ڈیوٹی کیوں لگائی تو اکادر اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالم جب حضرت سیدنا نے آدم علیہ صلاحت وسلام کے پیکر کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبریل امی سے فرمایا کہ جبریل جاؤ زمین سے مختلف اقسام مختلف خوبیوں والی مٹی لے کر کے آؤ اب حضرت جبریل امی جب زمین پر آئے اور مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے عرض کی کہ اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے کہ آج تم مجھ پر سے مٹی اٹھا رہے ہو اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت جبریل امی نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک کا تعالی طے کرے آدم علیہ سلاط وسلام کو اس سے بنائے گا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئیں گے ان کی نسلیں چلیں گی جو گناگار ہوں گے فاسق و فاجر ہوں گے بدکار ہوں گے وہ دو زخ میں چلے جائیں گے جو نیک اور متقلی اور پرہزگار ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے تو زمین نے احو زہاری شروع کی رونا گڑ گر گرانا شروع کر دیا کہا جبریل میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میرا کچھ حصہ دو زخ کی آگ میں جلے جبریل امی اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا سب کچھ ہے مگر اتمام حجت کے لیے پوچھتا ہے کہ جبریل کیا وجہ ہوئی کہ تم مٹی لے کے نہیں آئے حضرت جبریل نے سارا معاملہ پیش کر دیا کہ مولا کائنات میں جب مٹی اٹھا رہا تھا اس نے مجھ سے سوالات کرے احو کی مجھے ترس آ گیا رحم آ گیا میں نے مٹی وہیں چھوڑ دی اللہ تعالی نے حضرت اسرافیل کو بھیجا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت می کو بھیجا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے جب حضرت اسرائیل کو بھیجا اور حضرت اضرائی جب مٹی اٹھانے لگے اور جب زمین نے یہ احوظاری کی تو حضرت اضرائیل نے مایا کہ میں تیرا حکم مانوں یا میں اپنے رب کا حکم مان میں تو حکم مولا کا پابند ہوں میرے رب کا حکم ہے میں اس کو پورا کروں گا چنانچہ آگ مٹی لے کر کے گئے اور حضرت آدم علیہ سلاد وسلام کا پیکر تیار ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالع نے روح قبض کرنے کی ارواہ کو قبض کرنے کی ذمہ داری لگائی ملک الموت کی یاد رکھیے گا محترم ناظرین اکابر اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رحم ہو جس کے دل میں ترس ہو وہ کیسے کسی کی روح جو ہے وہ قبض کر سکتا ہے یہ کام اسی کا ہے کہ جس کے پاس ترس نہ ہو جس کے پاس رحم نہ ہو وہ یہ کام جو ہے وہ کر سکتا ہے تو حضرت ملک الموت ایسی شخصیت ہے کہ جو ہماری ارواہ کو قبض کرتے ہیں یاد رکھیے گا محترم ناظرین ہم نے ایک نہ ایک دن ضرور اس دنیا سے جانا ہے ہمارا راستہ ایک نہ ایک دن ملک ماؤ سے ضرور پڑے گا اور ایک نہ ایک دن ہم دنیا سے چلے جائیں گے مگر دنیا سے جانا ہی ہے تو بڑے شاندار طریقے سے جائیں میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ یہ فاجر گیا عرش پہ دھوئے بچے کہ مومن فہلے ملا اور فر سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا محترم ناظرین یہی باتیں تھیں جو میں نے اس محدود سے وقت میں جتنا سمیٹ سکتا تھا اتنا سمیٹ کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے سوالات قبر کی تیاری کی فکر عطا فرمائے ہمیں اپنے کردار کی سیرت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے ہم سے وہ کام لے لے جس میں وہ راضی ہو جائے اس کا حبیب راضی ہو جائے اس کام سے بچا کے رکھے کہ جس میں اس کی اور اس کے حبیب کی ناراضگی ہوتی ہو وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین